ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے